رحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آمیم تنزل من میم یہ کتاب خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المانی ہیں یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں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 بیننا حجاب اننا اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں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 کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو اور مشرکوں پر افسوس ہے لا جو زکوات نہیں دیتے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 پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ خا خوشی سے خواہ ناخوشی سے انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں دنیا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 فَإن أعرضوا أنذرتكم عاد وثمود پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا میں أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة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 اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہی ہوں سو پی سلی ندی پل ہے دنیا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 اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا دیا اور جس دن اللہ کے دشمن دوزک کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے تائبا ما جاؤگا شہد علیہم سمعوہم وابصاروہم وجنودہم بما کانو یعملون یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمرے یعنی دوسرے آزا ان کے خلاف ان کے آمال کی شہادت دیں گے وقالو لجنودہم لمشہد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 ولیکن ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے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 اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے اب اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانا دوزخ ہی ہے اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی فقَيْ يَقْناَا لَهُم قُرَنَا أَفَزَيَْنُوا لَهُمَّا فَْنَ أَذجِم وَمَا خَلْْفَهُم وَحَف فَالَجِم القَوْود اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقدر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے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 اور کبھی تھکتے ہی نہیں کتل اور پکوشیات انوی اہل گد میل بہت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 ما شئتم بما جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں بھلا جو شخص دوزق میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے تو خیر جو چاہو سو کر لو جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے انب جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے لا من بين تنزیل من حکیم حمید اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے اور دانا اور خوبیوں والے اللہ کی اتاری ہوئی ہے ما یقال لکہ الا ما قد قیل لرسل من قبلک ان ربك لذو وذو عقاب علیم تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھی بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے ولو جعلناه آيَاتُهُ أَجْمَعِي وَعَرْضِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى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 اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے اور یہ ان کے حق میں موجب بے نابینائی ہے گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا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 وما ربك جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں وَمَا تَغْرُدُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۚ قَالُوا آذن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 اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں لا يسأم الانسان من دعا قائري وان مسه الشر فياونس قنوط انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نہ امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ يَقُولُ لَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن مُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِلْعِندِ لَثُوَنى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 بس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ مو موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گم رہا ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہوتی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 کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے الا لقاء الا محیط دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں